وعلی یا نُورَ اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ پہلا روزہ پورا ہوا اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان میں پہلا روزہ اور دیگر ممالک میں ہو سکتا ہے کہ آج دوسرا روزہ بھی پورا ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑوں رحمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان سے ملایا اور روزہ رکھنے کی بھی سعد عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رمضان و مبارک کا سحی معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے کہ نیتیں اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی فوا بڑھتا چلا جائے گا اور یہ بارہا مزنی چینل پر یہ ترغیب دلائی جاتی ہے تاکہ ہم اچھی نیتوں کی عادت ہو جائے کہ اللہ کی رضا یہ بنیادی نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیان سنیں اور اس سلسلے میں شامل رہیں عقائ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین پہلے میں آپ کو ہمارے سلسلے کا جو انداز ہوگا وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہمارے سلسلے کا نام ہے کامیابی کا راستہ یقیناً کامیابی کا راستہ ہے ہی وہ جو شریعت کے مطابق ہو کامیاب کون کامیاب وہ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا تو ہمارا جو سلسلہ ہوگا اس وہ سلسلہ وہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والے جو کام ہوتے ہیں یقینا یہی کامیابی کا راستہ ہے اور قرآن پاک نے باقاعدہ قد افلح المومنون فلاح پانے والے مومنین کی جو پہچان عطا فرمائی ہے اور ان کے جو اساف بیان کیے ہیں جس میں نمازوں کی پابندی بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے لغوبیات سے بچنا بھی ہے اور اور بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ جو ہے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ کامیابی کا راستہ اور اس میں ہم آپ کو اولان آج کا جو نصاب بنتا ہے وہ بھی دکھائیں گے داروفتہ عل سنت کی کس طرح رہنمائی جاری رہے گی یہ بھی میں عرض کروں گا موضوع سے متعلق انشاءاللہ اللہ تعالی بیان کا بھی سلسلہ ہوگا اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایک اور موضوع ہوگا جس میں ہم عام عوام جو ہوتی ہے عام شہری جو ہوتے ہیں ان کے جو تاثرات و جذبات و خیالات یا پھر سوالات وغیرہ ہوتے ہیں ان اللہ وہ بھی ہمارے اس سلسلے میں شامل رہیں گے اذان عشاء تک ہمارا یہ سلسلہ رہتا ہے جو باب المدینہ کراچی میں جو اذان عشاء کا وقت ہوتا ہے تقریباً اس وقت تک سلسلہ رہتا ہے اور پھر آپ کی کالز کا بھی ہم نے اہتمام رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بھی ہمیں کال کرنا چاہیں گے کوئی سوال کرنا چاہیں گے کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں گے رمضان آ ہے آپ بھی ہو سکتا ہے چاہتے ہوں کہ کچھ میں بھی مدنی چینل پہ کہوں میری بھی آواز مدنی چینل پر پہنچے اور کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ رجیاں آپ نیکی کی دعوت بھی مدنی چینل کے ذریعے دے سکتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے آپ بھی اپنے جذبات اپنے خیالات اور اپنے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے یہ مدنی چینل آپ کا بھی ہے تو آپ جب کال ریکارڈ کریں گے یا اپنا کوئی بھی ایسا مختصر سا پیغام بھی اگر آپ ریکارڈ کروائیں گے تو وہ بھی ہمارے اسلامے سن لیں گے اور جو کمی بیشی کرنی ہوئی اس کے ساتھ ان اللہ تعالیٰ اگر ہو سکا تو وہ بھی ہم آپ کی آواز کو مدنی چینل پر سنوا سکتے ہیں تو ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے سامنے ہے تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نصاب ہے کا وہ کیا ہے دو ہزار چودہ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 ہزار آٹھ روپے کا نصاب چاندی کے حساب سے جو ہے وہ بیان کے کر دیا گیا تو قد افلح المؤمنون یہ میری تصحیق ہے کہ کامیاب جو فلاں پانے والے مومین ہیں اس کے متعلق ان اللہ ہمارا یہ بیان کا سلسلہ جاری رہے گا سل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد بلکہ آج تو الحمد اللہ نے اپنے اس بیان کے سلسلے میں امیر علیہ سنت کا وہ مدنی گلدستہ جو آج ہی بیان ہوا اور وہ بیان بالکل میرے اس بیان سے مطابقت رکھتا تھا تو الحمد اللہ اس کو بھی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز تحجد کے لیے کا اہتمام فرماتے تو ان کا انداز یہ ہوتا کہ بیش قیمت کمیص پاجامہ امامہ چادر آپ زیبتن فرماتے کہتے ہیں جس کی قیمت دیر ہزار دیر ہم تھی آپ ہر رات تحجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالی سے اعلی لباس سے ملاقات کیوں نہ کریں کتنی پیاری اور عمدہ سوچ ہمیں الحمدللہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے ملی ہے آج جو میرا عنوان ہے وہ اس انداز سے ہے کہ چونکہ ایک اچھی خاصی تعداد رمضان المبارک میں بالخصوص مسجد کا رخ کرتی ہے آپ بھی جو مدنی چینل پہ اس وقت جو ناظرین ساتھ ہوں گے اس وقت اس وقت مغرب کے فوراً بعد میرے ساتھ حاضرین تو ہونے سے رہے تو جو میرے ساتھ ناظرین ہوتے ہیں باقی یہ کیمرہ مین اور کچھ عملے کے اسلامیہ ہوتے ہیں جو یہ نشریات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے یہ بھی اپنی بھوک وغیرہ سے کمپرومائز کرتے ہیں سیکریفائی کرتے ہیں میں سب سے معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی کہ یہ بھی بیچارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ اس وقت دستر کھنڈ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوں گے ایک تعداد ہوگی انتظار کر رہے ہوں گے چلیں کھانے کا آپ کو تو خیر پھر بھی سبر آ جائے گا کئیوں کو سبر آ جاتا ہے تو سبر کیوں نہ مغرب کے بعد جو وہ فل فلیش ایک آپ کا جو سیٹ لگا تھا سمجھدار ہے آپ کیا کیا کیا ہوگا تب یہ کہ مغرب کے بعد تھوڑا بہت آپ کو صبر آ ہی جائے گا اور آ بھی جانا چاہیے ہلکا پھلکا کھائیں گے تو ہلکا پھلکے رہیں گے تو ہلکا پھلکا رہتے ہوئے عبادت میں بھی انشاءاللہ شاء و شوق آئے گا انشاءاللہ اس کا بیان بھی وقت مناسب پر آئے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی دوڑے دوڑے مسجد میں گئے ہوں گے آپ اور مسجد میں نماز مغرب ادا کر کر آپ ہو سکتا ہے کہ گھر پر پہنچ گئے ہوں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد عشا کا اذان ہوگی عشاء کی اذان سنتے ہی پھر مسجد کا راستہ لیں گے آپ صحیح بتائیے کیا ایسا انداز آپ کا رمضان سے پہلے تھا یہ بھی رمضان کی بہار ہے مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے دوڑے دوڑے دوڑے دوڑے دوڑے دوڑے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں وہاں وہ منظر ہوتا ہے گلی کا آپ دیکھیے کبھی اب میں دیکھنے کا بھی نہیں وہ بولا مسجد کا راستہ لیں گے لیکن واقعی یعنی اگر گرو آفتاب کے بعد افطار کے بعد اگر اگر ایک ایسی گلی میں آپ کا گھر ہو گیا جسے کونے پر مسجد ہونا تو آپ کو دیکھیں گے ایسی لوگوں کے کی مطلب ریلے کے ریلے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بات وہ ہوتے ہیں کہ جو شاید سال میں پہلی باری ملتی ہوں گے اور ارے آپ آ جی جی آپ آگئے ارے کیا آ آ رمضان آگئے گئے بھائی اللہ جی جی اللہ رمضان آگئے رمضان آ رمضان, آ رمضان آ تو جیوں ملاقات آپ کی آپس میں ریتی ہوگی اور پھر ایک سال پورا ہو جانے کے بعد بلکہ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے آپ جو حال ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے حال برحم فرمائے تو الگر البتہ فجر کا بھی یہی ایک عالم ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ کے فوراً بعد عموماً ہماری مساجد کے اندر نمازیں اول وقت میں ہوا کرتی ہیں تاکہ اسلام بھائی نماز با جماعت ادا کرنے میں کامیاب ہو تو اب یہ ایک ذیلہ آپ دیکھیں گے کہ مسجد اب جا رہا ہوتا ہے تو اب مسجد اللہ کا گھر تو اس کے متعلق ہمیں اسلام و دین کیا رہنمائی کرتا ہے کیونکہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہوتے ہیں اور مسجد کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو قرآن پاک میں سور آراف میں اللہ تبارک و تعالی نے عرشا فرمایا یا <تصفيق> بنی آدم خزو ان دا کلّی مسجد میرے آقائ نعمت امام اہل سنت مجد دین و میلت پروان شمع سالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں کچھ یوں ترجمہ کرتے اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ یا بنی آدم خذو زینتکم عند کلی ان مسجد اے اولاد اے آدم کی اولاد اپنی زینت دو جب مسجد میں جاؤ اس آیت میں ستر چپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا اور اس میں دلیل ہے کہ ستری عورت نماز طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے بدبودار دار کپڑے بدبودار دار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے ایسے ہی بغیر کپڑوں کے مسجد میں نہ آئے تو جہاں ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے رہنمائی فرماتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے اس کے متعلق ہماری کوئی رہنمائی نہ کی جائے یقینا مسجد آباد کرنے کے حوالے سے جو رب تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ سارا مز... یہ سارا مضمون قرآن پاک پر موجود ہے لیکن مسجد میں آنے کے حوالے سے بھی کہ زینت لینی چاہیے اور مسجد کے اندر مطلب عمدہ لباس کے اس میں جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ بدبودار کپڑے بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے اچھے لباس میں نماز پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے اب کچھ یہاں پر حدیث پاک نقل کی گئی ہیں پہلے میں وہ سنا دیتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے ازبیت کی چیز نکالے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا مسجد میں جب آپ جا رہے ہیں مغرب کے لیے جا رہے ہیں تقریباً پانچوں نمازیں ماشاء اللہ ایک تعداد ہوتی ہے ہماری نمازیں بالخصوص ماہ رمضان میں اور یقینا یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کرے کہ ایسی تربیت کا ایک ماحول ہم اپنے لیے بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو تحجد گزار نہیں تھا وہ تحجد گزار بن جائے اور جو نماز کا آدھی نہیں تھا وہ نماز کا آدھی بن جائے اب دیکھیں مسجد کی طرف آپ نے راستہ لیا اب یہ نیت کریں گے یہ راستہ جو مسجد کا آپ نے لیا یہ راستہ آپ کا مسجد کا اب چلتا چلا جائے گا تو اب مسجد میں کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے مسجد کے کی آداب کیا ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ جب مسجد کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے لباس کو درست کریں جس طرح ایک معزز شخص کے پاس جب آپ جاتے ہیں معزز ایک بڑے عزت دار اور باوقار شخص سے جب آپ ملنے جائیں گے تو اب ایسے منہ اٹھا کے نہیں چلے جائیں گے سی بات ہے آپ تھوڑا سا اپنے کپڑے وغیرہ کو درست کریں گے تو اس طرح جب مسجد میں جائیں تو اپنے کپڑے وغیرہ کو درست کر کے جائیں ایک عمدہ کپڑے پہنے گا اچھا لباس عمدہ کپڑا سے میری مراد یقیناً میں یہاں پر سن وبرا لباس ہی اس مراد لوں گا کہ ایک سن وبرا اسلامی لباس ہو ایک دینی لباس ہو ہمارے دین کو ہمارے اسلام کو جو لباس پسند ہو وہ لباس ہو اور میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر اللہ توفیق نصیب کرے تو جو انگریزوں کی طرف سے جو ہمیں لباس اور انگریزوں کی طرف سے جو ہمیں ایک وہ کراس کلچر ملا ہے کپڑوں کا جو لباس سے کلچر ملا ہے اس سے اللہ کرے کہ ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں اب دیکھیں ہم دنوں میں آپ ٹوپی سر پر نہیں رکھتے تھے لیکن رمضان مبارک میں ٹوپی آپ کے ساتھ پر آئی جاتی ہے آ جاتی ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا بال والا باہر نکال کر رکھتے ہیں اب کیا بال نکال کے پوری ٹوپی پہ تو پھر بھی کیوں پہنتے ہیں امام شریف پہنے آپ وہ لگے یار یہ انگلیز کو انگلی دے تو یہ ہاتھ پکڑتا ہے ہاتھ نہیں پکڑوں گا میں انشاءاللہ سے گلے ملوں گا امام شریف پہننے میں کیا ہے رمضان المبارک ہے پہن لیجیے امام شریف آپ کہیں گے کہ میری داڑھی نہیں ہے رکھ لیجیے داری شریف داڑھی تو ویسے رکھنا واجب ہے پوری ایک مٹھی منڈانے سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داری شریف ایک مٹھی رکھنے کی نیت کیجیے ہمت کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ کی مدد پر اس کے کرم پر اس کے فضل پر نظر رکھے ہیں اس نے اتنا پیارا مہینہ دیا اتنی پیاری توفیق عطا کی اور یہ جو کچھ ملا ہے ہمیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے صدقہ تفیل ہی ملا ہے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں رمضان ملا آقا کے صدقے میں ایمان ملا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سب کچھ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر آپ کو یاد دلا دوں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے ہمت کیجیے اسلامی بہنیں باپردہ رہنے کی ہمت کریں کہ بے پردگی سے خود کو بچائیں اگر ابھی بھی کوئی ایسا گھر میں اللہ نہ کرے ماحول بنا ہوا ہے دیور بھابی جیٹ وغیرہ سب باب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پلیز الگ الگ ہو چاہیے تو اٹس ناٹ گڈ مطلب پروہیبٹیڈ ان اسلام ایک اسلام جس چیز کی ممانعت ہے اس رمضان ہے اب یہ تو پریکٹس کرو بالکل روٹین کریں چلو کوئی ایک تو کھڑا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ شاء یا <laughs> تو بھاگی چلی جائے گی یا ان شاء حیا کرتا ہوا دیور چلا جائے گا جڑھ چلا جائے گا نہ کر اس طرح الگ جو اسلام نے جب ایک سیپرشن کیا ہے جب پردہ کیا ہے اسلام نے جب دیواریں بنا دی ہے تو اس دیوار کو گرا کر ہم اپنا ہی نقصان کریں گے اور اپنا ہی کوئی ہمارا جو ایک فیملی انوائرمنٹ ہے یہ ڈسٹرب ہوگا اب مانے میری بات یہ واقعی ڈسٹرب ہوتا ہے اب یہ نہ سمجھیں کہ سب مل جل کے بیٹھے ہوئے ہیں مل جل کر جہاں بیٹھنا ہے اسلام سے زیادہ ہمیں کون ملائے گا اب اسلام جس کو ملا تھا جس کو ساتھ بیٹھنے کا کہتا ہے وہ وہی ساتھ بیٹھے اور جنہیں ساتھ بیٹھنے کا نہیں کہتا نہ بیٹھیں اور جس طرح بیٹھنا ہے اس طرح بیٹھیں جو اسلام و دین نے جس طرح بیٹھنے کا اٹھنے کا جو پردے کا حیا کا جو تقاضے بیان کیے ہیں اس کو فالو کرنے میں انشاءاللہ بہتی اور عافیت ہے تو یوں مطلب کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ امامہ شریف سر پر سجائیے اللہ تعالی ہمت دے توفیق دے اور مسجد کی طرف جائیں تو مسجد کی طرف جب جانا ہے تو یاد رکھیے کہ مسجدیں یہ خوشبودار رکھی جاتی ہیں عطر لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے عطر لے لیجیے اور رمضان و مبارک میں لوگ عطر لیتے ہیں عطر خریدتے ہیں تو مسجد کو بدو سے بھی بچانا ہے اسی طرح آپ کو میں مسجد کے حوالے سے کچھ مدری پول رمضان فیدان رمضان سے بھی عرض کروں گا کہ جب جب مسجد کی طرف آپ جائی رہے تو ابھی عشاء کی نماز کے لیے بھی آپ مسجد کی طرف جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ امید جانا ہے بالکل جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے اب جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد وغیرہ باہر جھاڑ لیں مسجد کے باہر ہی گرد وغیرہ جھاڑ لیں اگر پاؤں کے طلبوں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پہنچ کر مسجد میں داخل ہوں اس کا بھی خیال رکھیے گا جب مسجد کی طرف آپ جا ہی رہیں اسی طرح مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا من آ ہے باوقات طریقے سے جائیے اب آپ اتنا لیٹ جاتے ہیں کہ امام اب آپ امام صاحب کو رکو پکڑنے کے لیے دوڑیں نا باوقات طریقے سے جائیے مسجد میں دوڑ مسجد میں دوڑ نہیں لگائیے جائیے اور جا کر نماز میں شامل ہو جائیے اسی طرح وضو کرنے کے بعد آزا وضو سے آزار وضو سے جیسے ہاتھ دھوئے اپنے منہ دھویا اللہ کی توفیق سے اگر چہرے پر داری شریف ہے تو کی طرح جو آزائے وضو ہیں تو آزائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد بنا نہ گرے اب کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کئی ایسی تعداد ہوتی ہے جو اتنی زیادہ ان کی مسجد کی روٹین نہیں ہوتی تو مسجد کی روٹین اللہ کی رحمت ہے جب بن ہی رہی ہے اللہ اس پر استقامت دے اور یہ بنی رہے اور جو پچھلی نہ بنی تھی اس پر شرمندگی اور افسوس بھی ہونا چاہیے تو بنی رہے تو اب مسجد کی طرف جا ہی رہے جب اللہ کے گھر میں جانا ہے تو اس کے آداب اور اس کے احکامات اور اس کے جو بھی شریعت نے اور ہمارے علماء نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کو ضرور سامنے رکھنے کی کوشش کیجیے جس سے یہی موضوع ہے میرا آج کا کہ یاد رکھیے کہ آزائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا یہ ناجائز ہے ہلکی ہلکی تری آزائے وزوبا باقی رہے لیکن تھوڑا پہنچ لیں قطرہ کوئی مسجد پر نہیں گرنا چاہیے مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کرے آہستہ آواز نکالے اسی طرح کھانسی آہستہ آواز نکالے بعض جو چھینکتے ہیں نا ان کی چھینک بھی ان کی بہتان ہو جاتی ہے بعضوں کی تو چھینک کی آواز سنتے ہی آپ کو اندازہ کیا یہ وہ چھینک من یہ لگتا ہے وہ چھینکا ہے اتنی معروف چھینک ہوتی ہے اس کی چھینک بھی کسی کی پہچان بن جاتی ہے دیکھیں دیکھے اتنا زور سے چھینکتے ہیں جب چھینک آئے تو آواز کو پست کیجئے اور جسے بند کر دیجئے اچھا اب ہمارے یہاں کیا کلچر بنا ہے چھینکا چھینکتے کہیں گے سوری اٹس ناٹ اے مینرس آف اسلام اسلام کے مینرس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اسلام کے طور طریقے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اب کو چھینک آئی چھینک آتے ہی آپ کہیے الحمد رب العالمین اللہ کی حمد کیجئے چھینک جو ہمیں شریعت نے ہمیں اسلام اور دین نے سکھایا اس کی طرف چلیں یہی کامیابی کے راستے ہیں الحمد رب المین جیسے ہی آپ نے الحمد رب العالمین کہا تو جس نے آپ کی یہ حمد سنی اب اس پر واجب ہو گیا کہ وہ آپ کو اس کا جواب دے یا رحمک اللہ اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے سامنے وہ دعا دے اب یعر اللہ ولاکم اللہ تعالیٰ ہم دونوں کی مغفرت فرمائے اب آپ غور کیجئے ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارا مذہب کتنا عمدہ دین ہے ایسے مینرس اے مسلمانوں اے عشقان رسول کہاں دوڑے بھاگے پھر رہے رہ اسلام الدین کی تعلیمات کی طرف آئیے اس تعلیمات کی طرف آئیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں زور کی چھین کو ناپسند فرماتے اسی طرح دکار کو ضبط کرنا چاہیے اسی زور کی دکار لیتے جیسے کہ آج اسی نے کھانا کھایا ہے باقی کسی نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے اور ایسا ڈٹ کر کھانا کھائیں گے ابھی بھی ایسا حال ہوگا کھانا کھا لیں گے لفٹر بولانی پڑے گی نارمل کھانا کھائیے آگے اس کا بیان موجود ہے لیکن چلتا رہے گا پاپی تھے اس کو دسترخو بیٹھے ہوئے ہوگا ایک ٹائم نہیں بیٹھا ہوا تو میں تو بولوں گا خیر تو ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ تو ہتر امکان آواز دبائی جائے اور نہ ہو تو یعنی ڈکار ضبط نہ ہو تو ہتر امکان آواز دبائی جائے اگرچہ مسجد میں ہو خصوصاً مجلس میں یا کسی معظم میں دینی یعنی اگر کسی بزرگ کے سامنے ہو تو یہ اس طرح تو اونچی آواز نکالنا ڈکار کے ہوئی ہے کہ بے تہذیبی ہے حدیث پاک میں ایک شخص نے دربار رسال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکار لی آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہم سے اپنی دکار دور رکھ کہ دنیا میں زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے جو دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے روز زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے تو یہ بھی ایک اس کے آداب میں شامل ہے تو اور بہت سارے مسجد کے آداب انشاءاللہ شاء رمضان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ڈیر و ڈیر آداب ملیں گے البتہ یہ کہ میں نے ایک حدیث بیان کی دوسری حدیث اور سنا دیتا ہوں مسجد کے حوالے سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بنانے کا بنانے کا حکم دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ کہ وہ صاف و خوشبودار رکھی جائیں تو یہ صاف و خوشبودار رکھنے کے حوالے سے بھی آداب ہیں تو اس طرح کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط کیجیے کہ منہ میں بدبو نہ ہو جو ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو منہ میں بدبو پیدا کرتی ہیں منہ اچھی طرح صاف کیجیے کپڑوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے آپ کے جوتوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے آپ کے موزوں سے بدبو نہیں کیجیے بعض اوقات موزے اتارتے تو ایسی بدبو نکلتی ہے کہ المان والفیز جوتے اتارتے ہیں ایسی بدبو نکلتی ہے کہ بس پنا اسی طرح بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے پسینے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے یا ایک بات تو یاد رکھیے کہ بدبو آ رہی ہو بدن سے منہ سے کپڑوں وغیرہ سے تو ایسی حالت میں کہ بدبو آ رہی ہے مسجد کا داخلہ حرام ہے لہذا اگر کوئی ایسا ہو تو فوراً غسل کر لے مسجد جانے سے پہلے جلدی جلدی تیار ہو جائے اور عمدہ کپڑے پہنے اللہ امامی کی توفیق دے امامہ شر پہ سجائیے اور وا وقار طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مسجد کی طرف راستہ لیجئے اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ مساجد کو بچوں اور پاگلوں خرید و فروخت تو جھگڑے آواز بلند کرنے حدود قائم کرنے تلوار کھینچنے سے بچاؤ اب ہمارے یہاں فی الحال رمضان مبارک میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ فارغ ہوئے تو اب گھر والے کہیں گے جا رہے ہو مسجد میں عشاء کے لیے تراوی کے لیے آئے اس کو بھی لے جاؤ منہ گڈو جا جا ابو کے ساتھ جا جا, جا مسجد میں جا جاؤ جا جا، جا جا، جا جا ان کو لے جا, جا, جا, جا سارے محلے کے بچے جما ہوگا اور سارے محلے کے بچے کا مسجد میں جمع ہوں گے مسجد ہے وہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے اس کو پارک تو نہ بنائے کہ جنا محلے کے سارے بچے مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد میں دھوم پچھاڑ پڑی ہوئی ہے کیا نہیں پڑی ہوئی جی بتائیے مندر جانے کے ناظرین خود آپ کو نماز پڑھنے میں دقت اور تکلیف نہیں ہوتی تو ایسا سمجھ بچہ جو مسجد میں نجاست تک کیا خیال نہ رکھ سکے اس کو مسجد میں کیسے بھی دیں گے تو اس حوالے سے غور کیجیے اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیے بچوں پاگلوں خرید و جھگڑے آواز بلند کرنے وغیرہ سے اپنی مسجد کو بچائیے تاکہ ہم جب اللہ کے گھر میں جائیں تو ایک اور احترام کے ساتھ رہیں اور مسجد کی صاف صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیے کہ جب آپ جائی رہے مسجد میں تو صفائی بھی کیجیے امیر اللہ سنر نے آج مسجد مذاکرے میں صفائی کے حوالے سے بڑا پیارا مدنی گلدستہ دیا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں حضرت اللہ یاد ردی اللہ تعالی عنو سے مروی ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے یعنی ہم یہ الفاظ سرکار کے لیے بولیں اس کی ہمت نہیں ہے کہ جھاڑو نکالتے تھے ہم جاڑو نکالیں گے ان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد مسجد شریف کو کھجور کی شاخ سے آپ نے غبار نکالتے تھے یہ یہ کہ ایک عمل آپ کا لکھا ہے کہ نکال صاف کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں یہ مسجد کی صفائی کی اہمیت تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کرم فرماتے تھے تو جو بھی کوئی کچرا کوئی بال کا گچھا وغیرہ نظر آئے تو یہ دیکھو یہ اس طرح وہ جیب میں شپر یا کوئی پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی رکھ لی ہے نکل نہیں رہی میری تھیلی شد یہ کوئی بھی اس طرح کی تھیلی رکھ لی جائے جس میں وہ ڈال دیا جائے بال وغیرہ گچھے اور کچھ تو کچھ رولتا رہتا ہے پھر یہ جو یہ اس میں ڈلے اس کو پھینکے کہاں پر پھین بھی کچرے میں ڈال دا دا. یہ جو مسجد کا کچرا جو ہے نا مسجد کا کوڑا کچرا یہ عام کچرا کنّی پہ نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس کو ادب کی جگہ ڈالا جائے سائڈ پہ سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ ماشاءاللہ میرے میرے سنت نے ہمیں اس حوالے سے مدنی فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ عاشقہ نے رسول جو ہمارے سلسلے میں شامل ہیں یہ مسجد کے حوالے سے ان شاء اللہ تعالی احتیاط کرنے کی پوری کوشش کریں گے آئیے کچھ کالس لیتے ہیں آپ کی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد یاسین کراچی اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے مدی جہن سے اور میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے باورگت مہینے میں آپ اچھی سے اچھے پروگرام کریں دکھائیں لوگوں کو بتائیں سمجھائیں تاکہ لوگ جان سکیں پہچان سکیں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اللہ حافظ, اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے آپ نے ہمیں کال کی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہم اور اپنے مدنی پھولوں سے بھی ہم کو نوازا کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر سلسلے دکھائیں اور ہماری کوشش ہے بلکہ اب تک اللہ کی رحمت عمل ہے کہ ہم اپنے سلسلوں میں نہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ گناہ سے بچ کر سلسلہ دکھائیں نہ ہمارے مدنی چینل پر آپ کو کوئی عورت نظر آئے گی نہ آپ کو ایڈورٹائز نظر آئے گی نہ آپ کو کوئی میوزک سنائی دے گا ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کو عین اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر سلسلے دکھائیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آئے دیکھیں ہمارے سلسلے کا نامی بھی کامیابی کا راستہ ہی ہے کہ کامیاب ہونا کو کون پسند نہیں کرتا اسی طرح الحمدللہ للہ مدری مذاکرے زہر کے بعد بھی ہو رہے ہیں اور عشاء اپنے تراویح کے بعد بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے بلکہ اب تو یہ ہے کہ ہم آپ کو مدنی مذاکرے کے سلسلے کی تیاری کے لیے بھی ہم آپ کو مدری چینل کو اب جیسے میں بھی سلسلہ ختم کروں گا جاؤں گا کھانا کھاؤں گا کھانا کھا کے پھر نماز ہے عشاء ہے تراوی ہے اس کے بعد پھر مجھے پھر دوڑے دوڑے پہنچنا ہوگا آپ کے سسٹم میں تاکہ مدنی مذاکرے کی جو تیاری کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں اب وہ جو ہم پیچھے ہوتا رہتا تھا اس کو بھی ہم برائے راست لے کر آ گئے آپ کے پاس اور اس میں بھی مدنی پھول ہوتے ہیں مدنی چینل پر ہم کوشش کرتے ہیں مفتیان کرام کو بھی اپنے ساتھ آن میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ جو زکوٰ کے حوالے سے جو میں نے عرض کی تھی اگر اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ آٹھ سے نو آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک سلسلے کے دوران ان اللہ آپ کو ایک ٹیلی فون نمبر مندی چلنے کی اسکرین پہ نظر آئے گا اس ٹیلی فون نمبر پر آپ کال کر کے اپنی زکوٰۃ کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے احکام کے متعلق کہ آٹھ سے نو آپ یہ کال کیجئے اور زکوٰۃ سے متعلق اگر آپ نے کوئی بات شرعی رہنمائی لینی ہے تو آپ اس کال اس نمبر پر لے سکتے ہیں دارالفطہ سنت کا یہ نمبر ہے تو یہ بھی ان اللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کی سہولیات مہیا کریں کہ جس سے آپ زیادہ زیادہ اپنے دنیا اور آخرت کے معاملے میں فائدہ اٹھا سکیں اور کال سنائیے Uh, میرا نام مفتحسن ہے اور میں ادھر کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا شروع سے یہ سوال ہے کہ صاحب نے بولا تھا کہ سارے پھر بیٹھے ہوں تو پردہ ہونا چاہیے تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو اس ماحول میں جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ یار پردہ کرو یا پردہ نہ کرو تو وہ تو آگے سے یہ بولتا ہے کہ یار تم تو بالکل ملہ ہو گئے ہو یا تم بالکل اسلامی ٹائپ کے ہو گئے ہو تو مطلب وہ تھوڑی سی تعریف کرتا ہے اس بارے میں تھوڑا سا پوائنٹ ہمارے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتا گا اللہ تعالیٰ اس نگیٹو سوچنے اور نگیٹو منفی سوچنے بولنے والے کو بھی اللہ توفیق نصیب کرے ہم تو پوزیٹیو ہی رہیں گے جب اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور جس طرح بے پردگی سے بچا بلکہ دیور کو تو حدیث سے پاک میں موت کہا گیا ہے کہ دیور تو موت ہے آپ کو جھٹکا لگے گا تو دیور کہ میرے کو موت بولتا ہے حدیث سے پاک پڑھ لیجئے ہاں جس نبی پر آپ کا ایمان ہے جس نبی پر میرا ایمان ہے اس کا فرمان کا یہ جو پورا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ غریب بات ہے جب ایک فتنے کا دروازہ بند کرتا ہے اسلام ہمارا جو ہے نا بڑا خوبصورت بڑا پیارا دن ہے فتنے کے دروازے بند کرتا ہے کہ کس جس حادثے سے فتنہ آ سکتا نا وہ دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے یا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور گھر میں بھی خان پر بھی یا آپ جہاں بھی بیٹھ کر مدی چینل بھی دیکھتے ہیں کہیں بھی رہیں بے پردگی سے خود کو بچے اس کے لیے امیر علیہ سنتی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب یہ حاصل کر لیجیے بعض اسلام کے ویب سائٹ پر آپ چاہیں تو یہ کتاب آپ کو مہیا ہو سکتی ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد اب چلتے ہم اپنے سلسلے کے دوسرے حصے کی جانب جس میں ہم اپنے جو عام شہری ہیں وہ ہم سے کیا آج کے کی سلسلے میں کہنا چاہتے ہیں آج کیا موضوع لے کر یہ آئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مدی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیے میں بھی دیکھتا ہوں اور سنتے ہیں کہ یہ اسلام بھائی ہم سے کیا بات کرتے ہیں تمہارے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں یہ تو ہمارے سالوں سال سے چلے آ رہا ہے یہ حساب کتاب تو رمضانوں میں کیا بکرا عید میں محرم میں ہر تہوار کے اندر میں آٹومیٹک جام بڑھ جاتے ہیں منافع کوری بڑھ گئی ہے تقریباً اس کے اندر ان میں ایک عام چھوٹا چھوٹا نہیں جو بڑے بڑے ہول سیلر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز میں زیادہ گیم کھیلتے ہیں اس کے اندر اسٹاک کر لیتے ہیں مال کو گیراندازی کر لیتے ہیں پھر مارکیٹ کے اندر مصنیحی قلت کر دیتے ہیں اس چیز کی تقریباً جو بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اپنے اپنے گوڈاؤنس مال میں بھر لیتے ہیں اور مارکیٹ میں مصنی قلت ہو جاتی ہے بھئی یہ کہ یہ کہنے کے مقصد ہے ان لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے لیکن اس چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں رمضانوں میں ہمارے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں پروفٹ ہوتی ہے کم आ, تو اس لیے جو ہے ہر چیزوں کا ریٹ بڑھا کے اپنا کام جو ہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کے کپڑے بھی بنانے رمضان میں گھر کے بٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ان کا زگات بھی دینا فطرا بھی دینا سارے اخراجات کہاں سے نکلیں گے اسی ریٹوں کے اوپر سے نکلیں گے نا تو گھر سے تو نکال کے لائے گا ہی نہیں ہم لاتے ہیں مہنگا مہنگا بیچتے ہیں ہم کو سستا ملتا ہے ہم سستا بیچیں سمجھتے ہو نا گراہک چار سو کو پوچھ کے پھر ہمارے پاس وہاں چار دکانداروں ہم کو ادھار لے رہے ہیں وہ جو بھاؤ بولتا ہے ہم لے کے آتے ہیں بھائی پھر یہ مہنگا بیچنا پڑتا ہے سستا آئے گا سستا بیچیں گے مہنگا آئے گا مہنگا بیچیں گے آگے سے مہنگا ہوتا ہے مال سارا وہ کرتے ہیں سارے مہنگا مہنگائی نہیں ہے مہنگائی شروع سے ہی ہے یہ سب پبلک کا ذہن ہے سمجھے نا قیمتیں وہی ہیں جو پہلے تھی ابھی بھی وہی قیمتیں چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر پبلک ہے کہ رمضان مہنگا ملتا ہے جبکہ کنجائش نہیں ہے پبلک رمضان تو کمانے کا مہینہ ہے نا ان کا کاروباری حضرات کا تو یہ کماتے ہیں رمضان میں بھی ڈبل کمانا ہے کیونکہ بندوں کو بونس دینا ہوتا ہے تو سیٹ کنگلے ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا ڈبل کمائی نہیں نہیں کوئی پیچھے پیچھے سیٹ مہنگی نہیں ہوتی ہے ان کا اپنا ہوتا ہے کوئی پیچھے سے پیچھے سے کتنا ہوگا سو روپے دو روپے بڑھیں گے دس سو روپے دو روپے بڑھا دیں گے لوگ اپنے حد سے زیادہ مال لے کے سٹور کرتے ہیں اسی کی وجہ سے جو نا ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ کل مہنگا ہو جائے گا اور یہی وجہ سے ہر دکاندار ہوتا ہے اس کو سٹوریج کر لیتا ہے دکاندار بھی کر لیتے ہیں یہ یوزر ہوتا ہے اپنی اس سے بھی زیادہ لیتا ہے تو اسی وجہ سے جو اگر ہم لینا چھوڑ دیں تو وہ چیزیں مہنگی ہو ہی نہیں مین ریزن اسی کا یہ ہے. کہ ویسے ہی چیزیں تو نارمل ریٹ پہ ہوتی ہے نا صرف رمضان میں اسی وجہ سے ہر بندہ زیادہ کرتا ہے ہم پرچیزنگ کم کرتے ہیں تو وہ ریٹ آٹومیٹک نیچے آ جائیں گے ہم ہی کہتے ہیں نا ہم اگر نہیں لیں وہ تو متوازن چیز ہے اگر فروٹ کا مثال لے لو دس چیزیں آتی ہیں فروٹ میں ہم ضروری ہے ایپل لے لیں اس کی جگہ دوسرا لے لیں جو سستا چیز ہے وہ لے لیں اسی کی وجہ سے جو نا ہر چیز کی مہنگائی ہوتی ہے ہم لینا چھوڑ دیں تو وہ چیزیں آٹومیٹک نیچے آ جائیں گی ڈیلر ہیں جو اپنا مال اسٹارٹ کر لیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں پھر اپنا مرضی چلاتے ہیں پھر وہ دکان والے خرید کرتے ہیں دکان والا بھی اپنے مرضی کے ساتھ بھیجنا شروع کرتے ہیں اسی حساب سے وہ دکان والا پورا سال اپنا ٹارگیٹ پورا رمضان میں نکالتا ہے پورا جمع کرتا ہے بھئی پورا سال کا ٹارگیٹ یہی مہینے کا موقع ہے ہمارے ملک میں جو ہے رمضان شریف کا بھرارا مہینہ آ ہے بھائی ابھی لوٹو کھاؤ پیو بس ایک ہی مہینہ آئے پورا ایک سال عشق کریں گے بس لوٹو اور بس اپنے جی بھرو کنگال کرو لوگوں کو ایک مہینے کے اندر میں جو چیز مہنگی مل رہی تو مہنگی بیچوں گا موقع مل جاتا ہے تکلیف سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں برکت والا مہینہ ہے یہ لوگوں کو تنگ کرنے والا مہینہ کرا بنا دیتے ہیں اللہ معاف کرے جس میں کھانے پینے کی اشیاء آپ لے لیں کوئی بھی اشیاء لے لیں لوگوں کو تین گنا دام میں بیچی جاتی ہے اور لوگ لیتے بھی ہیں مجبور ہیں کیا کریں گے اللہ ان کو عقل دے کہ لوگوں کو بلا وجہ ناجائز تنگ کرنا چھوڑ دیں اینا نہیں چاہیے مگر ان لوگوں نے کمائی کا دندہ ایک مہینہ ایسا بنا دیا ہے کہ ہم لوگوں سے ہم کمائی کر سکیں مگر ان کو پتا نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا جواب اور حساب تو دینا ہے اسٹور والے یہ کرتے ہیں دراصل کہ وہ سامان تو دیتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اب یہ چیز لازمی لیں اب جو چیز ہماری ضرورت کی نہیں ہے وہ چیز ہم کیسے لیں وہ چیزیں تو لیکن کم ریٹ پہ ہمارے کو ضرور دیں گے لیکن کہیں گے ایک چیز آپ لے رہے تو لیکن یہ دو چیزیں آپ سے لیں گے یہ چیزیں لیں گے لیکن ایک دن وہ دیں گے یہ چیزیں لیکن اگلے دن وہ چیزیں وہ نہیں دیں گے ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یار وہ مہنگی چیز کیوں بیچ رہا ہے سستی لا کے جب گورنمنٹ کے ایک آرڈر ہے تو اس کے علاوہ تو اس طرح نہیں کو کرنا چاہیے کہ وہ چیز سستی لائے اس کے بعد لا کے مہنگی بیچے رمضان مہینے میں ہم تو مجبور ہیں ہمیں تو کیا کریں ہمیں لینا پڑتی ہیں یہ چیزیں بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے ان کو فروٹ فروٹ مہنگا پیچھے سے ملتا ہے اب ان کا کیا قصور ہے چیزیں والوں چیزیں مہنگی ملتی ہے ٹرانسپورٹ بھی زیادہ پیسے مانگتے ہیں ہر چیز کے پیسے آپ کو ڈبل دینا پڑتا ہے کہ وہ ایک جگہ خرابی نہیں خرابی سب جگہ پہ ایک چیز ساٹھ روپے کی بکرے رہی وہ اسی روپئے کی رمضان میں ہو جاتی ہے اور لوگ خریدتے ہیں لوگوں میں بھی صبر نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسٹاک بھی ہے نا وہ مہینے تو مہینے کے لیے کرتے ہیں اگر یہ کیڑا نہ پڑے کے اندر تو انسان مر جائے انسان انسان کو مار مزدور ہے کچھ دن تک تو روک سکتا ہے اس کے بعد وہ روک نہیں, ہے. نہیں سکتا ہے آرام نہیں سوتا ہے اپنی جب بن لو کل کا نہیں پتا ہمیں کل کا نہیں بتا اللہ کا خوف تو ختم ہی ہو گیا دادر تو اللہ تعالیٰ ہے سمجھے ہم تو مزدور ہے ہم تو تھوڑی مہنگائی کرتا ہے پیچھے مہنگا ملے تو ہم بھی دے گا نہیں خریدے تو کہاں جائیں کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں کہیں سے ملے تو خریدے نا اب ہر جگہ جس کے پاس جاؤ جہاں بیس روپئے کی ہے کے پاس پچیس روپئے کی تو دیکھا جائے تو ہر بندہ جو ہے نا لوٹ مار کرتا ہے رمضان میں ملے جلے سے جذبات اور ملے جلے سے رجحان اور یہ کوئی میرا خیال کا نئی چیز نہیں ہے مجھے بھی آج میل مجھے ہمارے اسلامی بھائی نے کی تھی کہ وہ جو اخبار کی انہوں نے جو خبریں تھیں وہ مجھے انہوں نے میل کی تھی کہ جو ہی چاند نظر آیا تو مہنگائی کا بھی وہ بڑھ گیا اور مہنگائی ہو گئی اور یہ اشیاء مہنگی ہو گئی اشیاء مہنگی ہو گئی اشیاء مہنگی, ہو گئی اشیاء مہنگی ہونے پر تو اخبار میں بھی شور ہے پبلک آپ کے سامنے ہے یہ عام آدمی بھی تھے مزدور طبقہ بھی تھا کار ہولڈر بھی تھے تو کار والے بھی تھے تو بے کار بھی تھے سارے مطلب ملے جلے تھے اور تھوڑا سا ملا جلا سا بھی رجحان تھا کہ میں پیچھے سے مہنگا آتا مگر یہ بات درست ہے کہ مہنگا آتا ہے مہنگا آتا ہے مہنگ اور ایک ریٹ اور دام بڑھ جاتے ہیں کویا کہ ہر کوئی اپنے لیے کچھ نہ کچھ صورت کر رہا ہے لیکن اس میں اگر پیچھے سے ذخیرہ اندوزی کے کار فرما ہے ذخیرہ اندوزی اگر کار فرما ہے جو ذخیرہ اندوزی میں اس ذخیرہ اندوزی کی مذمت کر رہا ہوں جو ذخیرہ اندوزی اسلام اور شریعت نے جس کی مذمت کی اور اسلام و شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ ذخیرہ اندوزی کے متعلق اس کی میں مذمت کر رہا ہوں مجھے کہا گیا کہ کچھ سوالات نہیں پہلے کچھ سوالات لیتے ہیں اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھتے السلام علیکم میرا نام مجیب ہے علیکم مجھے علیکم آپ سے علیکم. یہ سوال کرنا تھا کہ رمضان میں چیزوں کے ریٹ جو ڈبل ہو جاتے ہیں کیا یہ جائز ہے کیا وہ خرچہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے کیا ہمیں اپنی وہ ضروریات پوری کرنا جائز ہے یا ہم رمضان سے پہلے اپنی ضروریات پوری کر لیں یا رمضان کے بات کریں السلام علیکم میرا نام ظہیب ہے Uh, میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جس طرح سو کی چیز دو سو کی ہو جاتی ہے تو یہ جو ہم سو روپئے ایکسٹرا دیتے ہیں یہ کئی پیسوں میں صراف تو نہیں ہو جاتا ہے السلام علیکم میرا نام محمد یوسف کراچی سے رمضان المبارک میں جو ضروری اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم دکاندار کو مانگے پیسے دے دیتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پہلے تو وہ جو ہمارے ساحل محترم نے سوال کیا کہ ہم پہلے سے کیوں نہیں لے لیتے یہ بات ایک طرح سے تھوڑے سے پریکٹیکل ہے کہ بعض آپ دیکھتے ہوں گے کہ مارکیٹوں کے اندر رمضان رمضان مبارک سے پہلے سیل لگتی ہیں اب یہ سیل والے بھی جو ہے نا بڑے مطلب کہ بزنس مین بزنس مین اب لکھا ہوگا سیونٹی پرسینٹ ایٹی سیل لکھا ہوگا اتنا بڑا اتنا بڑا سیل ہوگا نا اور اتنا بڑا لکھا ہوگا ایٹو پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ ففٹی پرسینٹ یہ لکھا ہوگا اور اس کے نیچے تھوڑا سا چھوٹا سا لکھا ہوگا اپٹو اپنے کس کا پڑھ آئے گا اپ ٹو اچھا ستر فیصد سو والے چیز تیس روپئے ملے گی ستر روپے کم ہے اللہ کے بندو یہ ان کی چالاکی کو سمجھو انہوں نے اپٹو لکھا ہوا ہے یعنی ستر تک کی آپ کو سیل ملے گی اس میں کوئی چیز دس روپئے کم, رو کم کی ملے گی کوئی چیز بیس روپئے کم کی ملے گی مگر ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے شاید ہو سکتا ہے سچا ہو کہ انہوں نے تھوڑی بہت چیزیں ستر روپئے والی ستر پرسنٹ والی بھی رکھی دیکھو جو کہا تھا نا ستر دیکھو یہ ستر پرسن سیل ہے یہ ہماری سو روپئے کی چیز ہے ہم تیس روپئے کی دے ہیں تو یوں اکا دکا مطلب ایسا کو ایسا واقعہ ہوگا تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ پرانا ہے ان کو نکالنا ہوتا ہے اور پھر نئی چیز لانی ہوتی ہے فیشن سارے جو بھی کلچر اب یہ تو چلو ایک فیشن کے نام پر یا خریداری کے نام پر یا دیگر کو تیاری کے نام پر ہے لیکن یہ جو کھانے پینے کے حوالے سے کرتے ہیں اب دیکھیں اگر ایک ساتھ اپنی کوئی چیز مہنگی بیچ رہا آپ کو پتا ہی مہنگی بیچ رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا تو ٹھیک ہے اب آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے رہے ہیں وہ بیچنا چاہ بیچ رہے ہیں لیکن یہاں پر میں چند روایت وہ ضرور بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کا تعلق زخیر اندوزی سے اور میں اس زخیر اندوزی کے متعلق روایت بیان کر جس زخیر اندوزی کو شریعت اور اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے چنانچہ ایک حدیث پارک میں میرے سامنے اس وقت جہنم میں لے جانے والے اعمال الزواجیر ان اطترافی القبائل یہ کتاب ہے مخت المدینہ کی متبو ہے اس کے اندر کچھ حدیثیں پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں کہ اور یہ حدیثیں اس ذخیرہ اندوز کے لیے ہیں جو جس کو اسلام اور شریعت جی ذخیرہ اندوزی کی مذمت فرمائی ہے ایک حدیث ہے جس نے مسلمانوں پر ان کا کھانا روک لیا اللہ تعالیٰ اسے کوڑ اور افلاس میں مبتلا کر دے گا یہ ایک حدیث سنیے دوسری حدیث آپ کو میں سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں سب سے بڑا ذخیرہ اندوز وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیمتیں کم کر دے تو غمگین ہوتا ہے اور اگر قیمتیں زیادہ کر دے تو خوش ہوتا ہے ایک اور روایت میں ہے اگر قیمت کی کمی کا سنتا ہے تو اس سے برا لگتا ہے اور قیمت کی زیادتی کا سنتا ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے اور میں روایت سناتا ہوں حدیث پاک میں ہے جس نے اس ارادے سے گلے کی بندش کی کہ مسلمانوں کو مہنگا دے گا پس وہ فرمانی کرنے والا ہے اور تحقیق اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا ایک اور حدیث پاک میں اس طرح بھی آیا ہے جس نے مسلمان کی مالی چیزوں میں سے کسی چیز کو ان پر مہنگا کیا اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کے سر کے بل نیچے گرائے گا تو اب یہ ذخیرہ اندوزی کا ایک پورا ایک باب ہے ایک چیپٹر ہے ذخیرہ اندوزی کا اس میں اس کے متعلق جو احکامات ہے ظاہر ہے کہ میں اس کی پوری تفصیل کی طرف نہیں جا رہا ذخیرہ اندوزی کی تفصیل معلوم کر لیجئے اور جو یہ اناج وغیرہ کے حوالے سے یا جو مہنگا کرنے کے حوالے سے جو بیچ رہے ہیں وہ برائے کرم مطلب میں نہیں کہتا کہ ہر چیز حرام اور ناجائز ہوگی لیکن خیر یہ امت کہاں ہے غم خواری یہ امت کہاں ہے رحم کہاں ہے غریبوں کے لیے مطلب کہ ایک دل میں جو نرمی اور رحم کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہے رمضان مبارک تو ایک کریم والا کریم مہینہ ہے ایک مطلب برکت والا مہینہ ہے یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ مطلب کہ آپ اپنے تیجوریاں بھرنے کے لیے اپنے مال کو مہنگا کر دیں اور غریبوں کو مطلب بہت غریب تکلیف میں آ جاتا ہے لہذا میری مدری التجا ہے تمام عاشقان رسول سے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو پلیز اپنے ریٹوں کو کم کیجیے اور جو حرام و ناجائز کر رہے ہیں میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام و یہ حرام ہو یہ حرام ہو یہ, یہ حرام جو حرام و ناجائز کر رہے ہیں جو حرام و ناجائز کام میں مبتلا ہیں برائے کرم وہ اپنی اصلاح کی طرف آئیے اور اس کے علاوہ نارملی طور پر بھی آپ کوشش کیجیے دکاندار حضرات اس میں جو اسپیشلی جو ہے نا پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے یہ بات ہے بہت زیادہ جو اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے بہت پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے اور ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں کہیں پر سٹاک کر لیا جاتا ہے کہیں کیا کہیں کیا کیا, کیا تو کھیل رہے ہوتے ہیں کھیلنے والے اور پھر ہمارے جیموں سے پیسہ نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے برائے کرم نرمی اختیار کیجیے امت پر رحم کیجیے کرم کیجیے تم رحم کرو گے تم پر رحم کیا جائے گا آپ غمخاری کیجیے اور مسلمانوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی میں آپ سے مدنی انتجا کروں گا اگر کوئی کال ہو تو چلا دیجیے <episódio2> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں نام محمد فرحان اطاری ہے حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں ہے کہ رمضان آتا ہی نہیں پہلے سے ہی مہنگائی آسمان پر پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں غریبوں کو کیا کرنا چاہیے ورحمت السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ <بست drin> میں اس صحابی کو بھی میں نے پڑھا ہے جنہوں نے خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیت کی اور بیعت تھی کہ یہ امت کے ساتھ خیر خواہی کریں گے میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو تمام عاشقان رسول کو جو کاروباری حضرات ہیں اسپیشلی طور پر میں ان سب سے مدنی التجا کروں گا برائے کرم برائے کرم برائے کرم قیمتوں کو نیچے لانے کی پوری کوشش کیجیے جو قیمتیں حکومت نے بھی متعین کی ہیں اس پر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے اس کی مدد پر نظر رکھیے اور اس کی عطا پر نظر رکھیے آپ اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے اور اس مہنگائی کی جو ایک لہر ہے اور یہ آج سے نہیں ہے زمانے سے ہے جسے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لینا بھی چھوڑ دیں ہمارے بعض اخراجات میرے پیارے بیٹے اسلام میں اتنے غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی ایسا کو کوئی تکلیف میں آ جائے گی آسانیاں بھی ختم نہیں ہوں گی ہاں یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ فیسیلیٹیڈ اگر جب ہم ہو چاہتے ہیں تو اس میں ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ کچھ کمی آ جائے گی اور آپ کے رسک میں بھی ایک آپ کو بچتا ہوا مال روپیہ نظر آئے گا اور کون سنائیے میرا نام ہے عقیل احمد مہنگائی بڑی آتی ہے اور یہ وجہ اتنی دیر سے چلی رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کے بس وہ لوگ خریدنے والے بڑھ جاتے ہیں سارے جن کے گھر میں فروٹ نہیں جا گیا ہوتا گوشت نہیں گیا ہوا ہوتا بہت سارا راشن وغیرہ اتنا سالوں میں نہیں گیا ہوتا اور ویسے بھی دیکھیں نا اللہ تبارک تعالیٰ حبیب کا اس طرح کا شادی ملتا جیسا خلاصہ ہے رمضان میں جو اپنے گھر والوں کو کچھ شادی کرنا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو گھر والوں کو کچھ شادی کرتے ہیں دسترخوان کو کچھ شادی کرتے ہیں دو چار نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو خریدار مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے کروڑوں لوگ ہیں جب مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں تو دام دام وہ پھر بڑھا دیے جاتے ہیں بعض اوقات پیچھے سے شارٹیج ہو جاتی ہے تو بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو یوں بہت سارے ملا جلاسا ہے اگر یہ تاجر برادری کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کا ایک جذبہ تا فرمایا میں نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہوں گے بعد اچھے بھی تاجر ہوں گے رحم کرنے والے بھی ہوں گے اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے بھی ہوں گے اگر سب کے سب ایک پلس کی طرف آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ عام آدمی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول بیان کیا تھا میں اس کے بعد سلسلہ ختم کرتا ہوں سارے بھی جا کر کھانا بھی کھانا ہے پھر عشا تراوی اور پھر دوڑے دھوڑے پہنچنا بھی ہے مذاکرے کی تیاری کے سلسلے میں بھی تو اب یہ کہ وہ بڑا پیارا مدنی پھول دیا تھا تاجر برادری بالخصوص تھوڑی سی توجہ کرے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن رکھتے ہوں گے ایک تعداد رکھتی ہے اب مثال کے طور پر آپ نے دس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے پچیس لاکھ روپے دو لاکھ روپے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنایا ہے اب یہی روپیہ یا جتنا آپ چاہیں اپنی جو اشیاء ہیں اس کو سستی تھوڑی بیچ دیں اور جو لاس ہے اس لوس کو آپ اپنے اس جو آپ دینا چاہتے لوگوں کو دے کیونکہ یہ بھی تو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ہے غریب آدمی جب خریدنے کے لیے آیا بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے تو دو سو روپئے کی چیز جو آپ بیچ رہے تھے آپ اس کو مسا کے طور پر آپ نے ڈیڑھ سو روپئے کی دے دی پچاس روپے کم دے دیا آپ پچاس کا لوس پچاس کا لوس نہیں پچاس اپنی جیب سے ڈال دیں گلے میں ڈال دیں آپ اپنی دکان کو لوس میں نہ لیں مگر وہ, وہ رقم جو آپ ویسے خرچ کرنا چاہتے تھے تو کیا یہ بغیر بتائے کہ یہ دے دیا آپ نے نیت آپ کی یہ تھی کہ یہ میں نے پچاس روپے چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے اور آپ یہ پیچھے سے جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں غریبوں کی مدد کرنا چاہتے تو یہ بھی تو غریب کی مدد ہے اور خاص وہ ضرورت مند آسانی چیز خریدنے کے لیے آیا ہے آٹا لینے آیا ہے راشن لینے کے لیے آیا ہے چینی لینے آیا ہے اور دیگر ضرورت کی گرم مسالے کی چیزیں وہ لینے آئے پھل فروٹ لینے کے لیے آیا ہے آپ پیچھے سے آپ کے پاس واقعی سہمت آپ کچھ کر سکتے ہیں یہ بھی یہ مشورہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کریں اب اس کا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیتا ہوں جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو پھر اس کا ڈھول بھی نہ بجائیے کہ میں یوں کر رہا ہوں ہاں اگر اچھی نیت بنتی ہے آپ کی کہ میں ایسا کر رہا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کو کہوں گا اور میرے کہنے سے وہ یہ کام کر لے گا اور یہ بھی کو بھلائی اور بہتری کی طرف لانے اگر آپ کا مقصد ہے تو جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو پھل ملے گا اگر نیت بری ہوگی تو پھر گئے نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ شاء اس کا ثواب بھی ہوگا اس کا فائدہ بھی ہوگا لیکن اخلاص شرط ہے اللہ کی رضا کے لیے دیں غریب کی مدد کر رہے ہیں چندہ دے رہے ہیں زکات دے رہے ہیں دے رہے ہیں جو بھی دے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ دیں محض اللہ کے لیے دیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دیں ریا کے لیے نہ دیں حب جا کے لئے نہ دیں شہرت طلبی کے لیے نہ دیں محض اللہ کی رضا کے لیے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اجر اور ثواب کی نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے اس میں اپنے اپنا قبول فرمائے میرا یہ خرچ کرنا میرا یہ نیکی اور اللہ و تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے جنت عطا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نیکی اور پرہیز تقوی تقوا پرہیزگاری یہ ہیں کہ کامیابی کے راستے اللہ تعالیٰ اس پر چلنا ہمیں نصیب فرمائے امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں